پیش خدمت ہے جہاد فی سبیل اللہ پر اعتراضات کا ان میں جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید رحمہ اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان صدیق حفظہ اللہ نے سال نمبر چودہ شیخ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان میں جو جہاد کر رہے ہیں اس کی حیثیت اقدامی ہے یا دفاعی چونکہ اقدامی تو ہو نہیں سکتی کیونکہ اس کی شرح موجود نہیں ہے اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ دفاعی ہے تو دفاعی جنگ سے اس نظام کو گرانا اور اس کی جگہ شریعت کا نظام لانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے حالانکہ نظام کو گرانا اور اس کی جگہ دوسرا نظام لانا یہ تو اقدام ہی سے ممکن ہے نہ کہ دفاع سے اس بارے میں محترم شاہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جہاد دفاعی ہے اور دفاعی جنگ کے ساتھ یہ بات کرنا کہ ایک نظام کو گرانا اور اس کی جگہ شریعت نافذ کرنا دفاع کے ساتھ یہ ممکن نہیں تو اس بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بات محض ایک دعویٰ ہے ایسا دعویٰ کہ جس کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ دفاعی جنگ جو ہوتی ہے وہ چار چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے من قطلا دونہ نس ہی فہو شہید جو شخص اپنی جان کی وجہ سے اپنی جان کی حفاظت میں مارا گیا تو وہ شہید ہے من قطلا دونا مال ہی فہو شہید sahF... جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے من قط اللہ دونا دینی ہی فہو فtimer... شہید جو شخص اپنے دین کی حفاظت میں مارا گیا فہو شہید من قطلا دونا عز ہی فہو شہید شخص اپنی عزت کی حفاظت میں مارا گیا sahấp. تو وہ بھی شہید ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار چیزیں بیان کی یعنی ان چار چیزوں کے دفاع میں جو شخص مارا گیا تو وہ شہید ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دفاعی جنگ کے ذریعے بھی اسلامی نظام کا نفاذ ممکن ہے جیسے کسی علاقے پر ایسے لوگوں کا کنٹرول ہو کہ جو آپ کے دین کو چیلنج کریں اور آپ کے دین کو تبدیل کریں تو وہاں آپ اپنے دین کا دفاع کرتے ہوئے دفاعی جنگ کریں گے ایسے وقت میں آپ کی دفاعی جنگ یہی ہوگی کہ آپ ان لوگوں کو ختم کریں اور وہاں اپنا دین قائم کریں ایسے وقت میں آپ کا دفاع پورا ہی اس وقت ہوگا کہ جب وہاں آپ اپنا دین قائم اور نافذ کر لو لہٰذا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے دین کو چیلنج کیا ہے اور ہمارے دین کے متبادل دوسرے قوانین ہم پر نافذ کیے ہیں زبردستی ہم پر لاگو کیے ہیں اس لیے ہم دفاعی طور پر اپنے دین کے دفاع میں جنگ کر رہے ہیں اور یہ دین کا دفاع اس وقت اپنے کمال کو پہنچے گا جب ہم ان کے اس باطل قانون کو ختم کر لیں اور اس کی جگہ اللہ صلّہ جلالہ کا شرعی نظام قائم کر لیں